بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم الدرس سابع عشر سبق المدرس استاد لما خرجت من الفصل یا امار آپ کلاس سے کیوں نکلے اے امار خرجت لی اشرب الماء میں نکلا تاکہ میں پانی پیوں و لما خرج یاسر الماء کا اور یاسر آپ کے ساتھ کیوں نکلا ہوا خرج امار ہوا خرا جل یکسلا وجہ ہو وہ نکلا تاکہ وہ اپنا چہرہ دھوئے ہمایوں ہمایوں یا استاد اے استاد انا ارید ان اجلسہ ہنہ امام کا میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھوں مک ادیب عید کا میرا بینچ آپ سے دور ہے امن ہونا کا لا ارا اور وہاں سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں ما تک تو وہ السبور تھی یا منع کریں گے اور وہاں سے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں جو آپ بورڈ پر لکھتے ہیں المدرس و استاد یمکنوں کا انتظلسا ہن العنہ تمہارے لیے ممکن ہے یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے اب اس وقت تو تم یہاں بیٹھ سکتے ہو ہادہ مکاد حمزہ تھا یہ حمزہ کا بنچ ہے حمزہ کی سیٹ ہے وہ ہوا غائب المد اسبن اور وہ ایک ہفتے سے غائب ہے یا ابنائی سنو اے میرے بیٹو تب داؤ بعد بادشاہ گرمی کی چھٹیاں ایک مہینے کے بعد شروع ہوں گی اینا تدون فی حادل اتلتی ان چھٹیوں میں تم کہاں جاؤ گے باد طلبہ نورید اندا الا بلادینہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک جائیں این ان انتدا انت یا ہاشم اے ہاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو ارید ان انضبہ علا مصراء میں مصر جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جاؤں لما ترید الطحبہ الا مصراء تم کیوں چاہتے ہو کہ تم مصر جاؤ تم مصر کیوں جانا چاہتے ہو اریدالبہ الاء مصراء العضور عی میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جاؤں تاکہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں زارہ یضور وزٹ کرنا ملاقات کے لیے جانا فی جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے انتا زور دینے کے لیے ہے اور تم کہاں جانا چاہتے ہو ارید و ان لندنا میں چاہتا ہوں کہ میں لندن جاؤں اللہ ترید و انتدا دکھ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ملک جائیں کیا تم اپنے ملک نہیں جانا چاہتے ہو ناام لا ارید الدا الا بلادی ہاد حسنا تھا جی ہاں میں اس سال اپنے ملک نہیں جانا چاہتا ہوں ارید ان اذهب الى لندن ادرسلغَط الکلیزی یا تو ناک میں چاہتا ہوں کہ لندن جاؤں تاکہ میں وہاں انگلش زبان پڑھوں علائم کیوں کا ان قدر وسلغ الکلیزی یا تفیع کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے علائم کنوں کا کیا آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ انگلش زبان پڑھیں اپنے ملک میں یوسف و یوسف نعم جی ہاں لا یمکنونی ڈالی کا میرے لیے وہ ممکن نہیں ہے لناہ بلدی یدسون الغط الفرنسی اس لیے کہ میرے ملک والے فرنس زبان پڑھتے ہیں ولاید رسول اللغطل انکلیزی یاتا اور وہ انگلش زبان نہیں پڑھتے فی ای کلیت ان تريد و انتدروسا فى عامل مروان فى آئى كليت كون سے كليں میں كون سى فيكلٹى ميں تريد و انتدروسا تو چاہتا ہے کہ تو پڑھے فی عام المقبلى آنے والے سال میں يا مروانو اے مروان اے مروان آپ اگلے سال كون سى كون سى فيكلٹى كون سے كلياں ميں پڑھنا چاہتے ہیں اريد و اندروسہ فى كلیت شريع آتى چاہتا ہوں کہ میں كلیت وشريہ میں پڑھوں یعنی فیکلٹی آف اسلامک لاء کلیا تنوسہ انت یا موسا اے موسا تم کون سے کلیہ میں پڑھنا چاہتے ہو لا اندروسہ بل جامع فی العام المقبل میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھوں یا پڑھ سکوں فی العام المقبل آنے والے سال میں یعنی آئندہ سال اگلے سال ری ان مریض ہوں وہ اس لیے کہ میں بیمار ہوں للعلاج اور میں یو کے یونائٹ کنگڈم یا غالباً اس کا ماننا یا اے USA, شفاق اللہ یو کے شفا کو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے یا استاد یہ ہے امر امر اگر عین میم را کے بعد واؤ ہو تو پڑھیں گے عمر عین میم را کے بعد واؤ نہ ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے اور اگر عین میم را کے بعد واؤ ہو تو اس کو امر پڑھا جاتا ہے امر یا استاد اے استاد یا کاد الجَ قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے ارجو لنا بالخروج بالخروجلآن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں گے نکلنے کی اب قبل ان يخرج الطلاب الاخرون قبل, ال قبل اس کے کہ دوسرے طلبہ نکلیں دوسرے طالب علموں کے نکلنے سے پہلے پہلے باقیہ ثلاث دقائق تین منٹ رہ گئے ہیں يمكنكم الخروج الان تمہارے لیے اب نکلنا ممکن ہے یعنی تم اب نکل سکتے ہو اخرجوا ان تم نکل جاؤ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ تمرین و مشقیں اجیب انلاسلۃ العطیتی آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے لمادا خرج امار و یاسر من الفصل عمار اور یاسر کلاس سے کیوں نکلے کہیں گے خرج خاراجہ من الفصل این الماء و خرج یاسر من الفصل یرید حاشم ان یذهب فی الدحبا الصیفی حاشم گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتا ہے یرید ان یذهب الى مصر لماد يريد و ان يذهب ہوبا الا یوسف لندن؟, لندن کیوں جانا چاہتا ہے یورید و ید الاندنا ان کلیزی یاتا ہ نعا فی ائی کلیَََ یورید و مروان و مروان کون سے کلیا میں پڑھنا چاہتا ہے یورید و اد روسا فی کلیت شری آتی تمری مشق نمبر دو پڑو جو ہمایوں نے استاد سے کہا الفراغات فیمہ یلی پھر منترجہ ذیل میں خالی جگہوں کو پر کرو علاگو اس, اس کی روشنی پر اردو زبان میں ترجمہ کریں گے اس, اس, اس کی روشنی میں یورید ہمایونس امام المدرس ہو بیند بعید ہو ولا يمكن ولا يمكن له ولا, ولا, ولا, يرى ولا يرى ما یق تب المدرس على السبورتی پھر سنیے ی رید يجلس امام المدرسی ان کا تمام طلبہ میں سے ہر ایک سے یہ سوال آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتے ہیں استاد طلباء سے یہ تمام طلباء سے یہ سوال کرے کلیہ تریت روسا آپ کون سے کلیہ میں پڑھنا چاہتے ہیں نمبر پانچ یس المدرس اللہ حادث سمادہ خرج تم الفسلی استاد طلبہ میں سے ہر ایک سے یہ سوال کرے تم کلاس سے کیوں نکلے فلو تو وہ طالب علم سے کہے خراج لی میں نکلا تاکہ مثلاً خراج الشرَ الما خوراجی خوراج الحمامی وغیرہ مختار من الاسباب آتی آتی پسند کرتے ہوئے آنے والے اسباب میں سے کسی ایک کو و تخت و تکھ تب اور یہ سب کچھ اور یہ اس کو لکھا جائے بورڈ پر مثلاً خراج الشرب لی, لی ادخل خاضا تاکہ میں ٹوائلٹ میں جاؤں رے اضلاوج ہی تاکہ میں اپنا چہرہ دھوؤں رے اضحبا المدیری تاکہ میں پرنسپل کی طرف جاؤں رِ آخا دفتری منظ میلی تاکہ میں اپنی کاپی اپنے کلاس فیلو سے لوں ریہ الانہ تاکہ میں اعلان کروں رے عارف سبب واعی تاکہ میں شور و غل کا سبب جان سکوں کہ باہر جو شور ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے رے اجل صف شمسی تاکہ میں سورج میں یہاں سورج سے مراد دھوب ہے تاکہ میں باہر دھوب میں بیٹھوں لئے اب تاکہ میں تھوکو مجھے تھوکائی ہوئی تھی اس کے لئے میں نکلنا چاہتا تھا لئے اب حسان مفتاہی تاکہ میں اپنی چابی تلاش کروں لئے اسعلا مدرس الفقہ سوالا تاکہ میں فقہ کے استاذ سے کوئی سوال پوچھوں یونبیہ المدرس طلابہ لوجوب نصب الفعل بعد اللہ مطالیلی مدرس طلبہ کو متنبہ کریں فعل کے حالت نصب میں استعمال ہونے کے فرض ہونے واجب ہونے پہ ضروری ہونے پہ یعنی فعل کا حالت نصب میں استعمال ہونا ضروری ہو جاتا ہے لام تعلیل کے بعد لام تعلیل کے جسے لام کئی کہا جاتا ہے جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے تعلیل علت سے ہے علت کا معنی وجہ یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فعل فیل, فیل مدارے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اس کی طرف استاد طلبہ کو متنبع کرے توجہ دلائے نمبر چھ یلی مندرجہ دیل کو پڑھیے اریدان اضحبا عید المستی میں کلینک جانا چاہتا ہوں نصیت و اقول کا شیئن میں بھول گیا ہوں کہ آپ سے کچھ کہوں یا ترجمہ کریں گے کہ میں آپ سے کچھ کہنا بھول گیا ہوں اُریدو ان احفظ قرآن الکریم میں قرآن کریم یاد کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یاد کروں نسیتو ان و انعقتبدرسہ میں بھول گیا ہوں کہ میں سبق لکھوں اريد ان ادرس الغطل اور ابيت علّہغط القرعن الكريم ميں چاہتا ہوں کہ میں عربى زبان پڑھوں اس ليے كہ وہ قرآن كريم كى زبان ہے نوريد النس عل كا سعالن يا استاد ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال کریں اے استاد اتريد و انتقول على شعين آپ مجھے كچھ کہنا چاہتے ہیں كيا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں مجھ سے كچھ يريد و عقي ميرا چاہتا ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ یعنی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ان تو انکتب علی الظرفی نصیحت میں بھول گیا ہوں ان انکتب العنوانہ کہ میں پتہ لکھوں ایڈریس لکھوں الظرفی لفافے پر رقم صبح نمبر سات عجیب انلاسلۃ العطیتی مستمل ان آنے والے سوالات کا جواب دیجئے استعمال کرتے ہوئے ان کو این ان حبا فی في صحیح فی اريد انبا فى ادلطيفى الا بلا ليما تريد و انتدرسلغط البيہ تھا آپ كيوں چاہتے ہیں کہ آپ عربى زبان پڑھيں اريد او الغطل اوربيہ تھا ليك حم القرن الكريمہ ما امن تريد و انطل آبا كس كے ساتھ ما امن ساتھ تم چاہتے ہو كہ كھيلو تم كس ساتھ كھيلنا چاہتے ہو اريد من مین ان انتسما الخبار کون سے اسٹیشن سے کون سے چینل سے آپ چاہتے ہیں کہ خبریں سنیں ارید و انسما الخبار مادہ ترید و انتشربا یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ مادہ ترید و انتشربا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پیے میرے بھائی یعنی آپ کیا پینا چاہتے ہیں ارید ان اشرب ال کا ہوا تھا لیما تریدو انتم چاہتے ہو کہ تم ڈاکٹر کی طرف یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا ترجمہ کریں گے با تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو اریدو انتظم یا ترجمہ کریں گے یا کہ جواب دیں گے اریدو ان ادحبا لیویہ نی ادوا ملا کے پڑھیں گے مادہ ترید الطاق الفلا شاعی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ڈنر میں کھائیں الاشاعی شام کا کھانا رات کا کھانا ارید و انعقلا تو آمن خفیف ہلکا سا کھانا کھانا چاہتا ہوں مادہ نصیتا آپ کیا بھول گئے ہیں نصیت ان اقرا القرآن میں قرآن پاک پڑھنا بھول گیا ہوں آج یا نصیت و انعقدہ کتابی میں میں اپنی کتاب لینا بھول گیا ہوں شریف ہم عربی زبان پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم اور حدیث نبوی شریف کو سمجھیں کام المدرسول یقبا استاد کھڑا ہوا تاکہ وہ بورڈ پر لکھے خراج من الفصل اشرب الماء آ, میں کلاس سے نکلا تاکہ میں پانی پیوں راہبہ ابیلا جد یشتر یا سیارت میرے ابو جدہ گئے تاکہ وہ گاڑی خریدیں جدہ کی بجائے تحفظ ہے اس کا عربی زبان میں اردو زبان میں چونکہ جدہ نہیں جدہ ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اردو ٹرانسلیشن میں جدہ ہی کہیں گے یشتر یا تاکہ وہ گاڑی خریدیں اللہ تعالی لنا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں میں واش روم میں داخل ہوا تاکہ میں اپنا چہرہ دھواب مختب البریدی میں پوسٹ آفس گیا لعاخد لعاخد جا من ابھی تاکہ میں وہ ٹیلی گرام لے لوں ریسیو کر لوں وصول کر لوں جو مجھے آیا ہے میرے باپ کی طرف سے میرے ابو کی طرف سے پھر سنیے بریدی بری میں پوسٹ آفس میں داخانے گیا تھا تاکہ میں ٹیلی گرام وصول کروں ٹیلی گرام وصول کروں اللہ تی جا اتنی من ابی جو آیا ہے مجھے میرے ابو کی طرف سے فتح النافیدا فتح ابو فتحت اللہ میں نے کھڑکی کھولی تاکہ ہوا اندر آئے فدخل تو مکھھی داخل ہو گئی تو مکھھی اندر آ گئی یا حمزت از اصل میں یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکیں گے تو مکھیاں اندر آ گئیں یا حمزت از حب میں اس وقت بازار جا رہا ہوں دفاتر و کلام لی وکا کہیں گے تاکہ میں کاپیاں خریدوں اور کلم میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سعاد کے لیے سعاد لڑکیوں کا نام نمبر نو عجیب انلت العطیتی مستمل تعلیم لام تعلیل کو یا کہیے لام قے کو استعمال کرتے ہوئے آنے, آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے لما دخل تم المت تم میں کیوں داخل ہوئے دخلنا المطعم لنشرب القهوة کا ہوا من لیما تم سکول سے کیوں نکلے خرجت من المدرسات سے آتی دفاترا و تاکہ میں کاپیاں اور پین خریدوں لیما الى علاقریتی کا یوم ال تم اپنے گاؤں کیوں گئے جمعہ کے دن ذہابت الى الاقریتی یوم الجم یوم الجم آتی ابی ل عضور امی تاکہ میں اپنے باپ سے اپنے چچا سے ملاقات کروں یا لذور والدتی لذور اخوتی و اخواتی واخواتی. لما تہبۃ الا المکتبی تم لائبریری کیوں گئیں آپ لائبریری کیوں گئیں اے بہنوں ذہب نا الامکتبتی لفرفا تاکہ ہم اخبارات پڑھیں لما جا احوقہ الا المدینت المنوراتی بھائی مدینہ منورہ کیوں آیا ہے جاں عقیر المدینت المنورتی لیترسلوۃ العربیت بالجامعۃۃسلامی لما خرج ضمیل من الفصلیں آپ کا کلاس فیلو کلاس سے کیوں نکلا خرج ضمیلی من الفصلی ہُو لما خلاطن اللہ تعالیٰ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا خلاطن اللہ تعالیٰ لنا ابود تاکہ ہم اس کی عبادت کریں لما کام المدرس و استاد کیوں کھڑا ہوا الدرس تاکہ وہ بورڈ کو تاکہ وہ سبق بورڈ پر لکھے لما مکتب البرید العنا اس وقت تم پوسٹ آفس کیوں جا رہے ہو ڈاک کیوں جا رہے ہو اضحب الامکتب البریدہ برقی تھی تاکہ میں اپنی ٹیلیگرام گرام وصول کر لوں لما تد السول یا تم عربی زبان کیوں پڑھتے ہو اے بھائیو ندرس بھائی قرآن الشریف نمبر دس تعمل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے لا یمکنو کا لا یمکنو ممکن نہیں ہے انتجلس ہونا کہ آپ یہاں بیٹھے ہادہ مکاد عثمانہ یہ عثمان کی سیٹ ہے یمکنو کا یعنی فصل العنا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس وقت کلاس سے نکل جائیں ان تخروجہ بھی ٹھیک ہے اور الخروجو کہنا بھی ٹھیک ہے مستر استعمال کیا جائے ایم کنونی یعنی کنو ایم کنونی بھی ٹھیک ہے کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ رسالہ گھر لے جاؤں یعنی کیا میں یہ رسالہ گھر لے جا سکتا ہوں ابھی مریض جدا میرے ابو بہت بیمار ہیں لا یمکنو ان ہوں الى حبا ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ فیکٹری جائیں ہادہ یم کیوں ہادہ لا یم یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن ہے اور یہ ممکن نہیں ہے اس کا لفظی بنا آپ یوں کہیے کہ یہ کام جگہ بنا سکتا ہے اور یہ کام اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ہے لفظ مانا جگہ بنانا ہادہ یمکن و ہادہ لا یمکن یہ ممکن ہے و آدھا لا یمکن اور یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے نمبر گیارہ لمنذو منظو کی مثالوں پہ غور کیجیے مار ای تو محمد منظ یوم جمعہ آتی کی کل تعداد جو ہے وہ سترہ ہے ان میں سے ایک منذو بھی ہے منذو اور تو منذو یہ حرف ہے اس کے بعد آنے والا اس مہارت جر میں استعمال ہوتا ہے میں نے محمد کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا منض اور ملز اصل میں سنس اور فور کی طرح استعمال ہوتے ہیں ہوا غائب منذو وہ ایک ہفتے سے غائب ہے فی حاد منذ مردن ہم اس گھر میں رہتے ہیں ایک سال سے ایک سال کے عرصے سے مریضن رجوعی ہی من ہی وہ بیمار ہے اپنے ملک سے واپس آنے کی مدت سے یعنی جب سے وہ اپنے ملک سے واپس آیا ہے اس وقت سے بیمار چلا آ رہا ہے عارف و حادث شیخ مرد و خمسن میں اس شیخ کو پہچانتا ہوں پانچ سالوں سے بارہ نمبر تمبل ما یلی مندرجا دل پہجیے ہو و یونا یا شیاح الا مکتب ہی استاد کچھ چیزیں رکھے اپنی میز پر اپنی ٹیبل پر او یرما یورسم او یرم الصبرت یا اشیاء یا تصویر بنائے بورڈ پر کچھ چیزوں کی یس الکلم اور طلبہ میں سے ہر ایک سے سوال کرے مادہ ترا المخبی تم میز پر کیا دیکھ رہے ہو یا یو سوال کرے مادہ ترا البور طالب اور طالب علم جواب دے اور کہتابَََََََََََ ساطن ان چیزوں کا نام لے جو اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں میز پر یا بورڈ پر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے تو امل ما جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور كيجيے ارجو جی. ارجو لنا ارجو جی. میں چاہ... میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نکلنے کی اجازت دے دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دیں گے ارجن تسما حامدن بارتی کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حامد کو اپنے سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں گے صنعتی سال کے موسموں کے نام ہیں ہے اشتاح اردو اربی بہار ارسو موسم گرما الخریفات الجیرت نئے الفاظ اتر تن چھٹی العامل مقبل و آنے والا سال اردو جمع اس کی زبان پیچھے جو سبق میں گزرا وہاں مکیاں نہیں مانا کریں گے فتح خلا زباب کا تو مکھھی داخل ہو گئی میں نے کھڑکی کھولی تاکہ ہوا اندر آئے تو مکھی اندر آ گئی تو زباب یہ اس کی جمع جو ہے وہ زباب ہی نہیں غلطی سے کہا ہم نے اصل میں اس کی جمع ہے زبان مصر و مصر ظاہر ہے ملک کا نام ہے حدو ان سکون آرام اعلان اعلان اہل اہل والے ضرف جمع ضرور ظروف حالات یہ ظرف زو ضروف والا نہیں برتن ظرف کی جمع ظروف یہ حالات کے معنی میں آتا ہے یعنی میرے حالات اچھے ہیں ظروفی ہی جد میرے حالات برے ہیں ظروفی ہی وا ان شروغل و غل اشا رات کا کھانا علاج علاج سماح یسما اجازت دینا مہربانی کرنا زار یزورو زیارت کرنا کسی کی وزٹ کرنا آ کسی کی کسی سے ملاقات کرنا کسی کا وزٹ کرنا بدا یا بدا شروع کرنا ام کان یمکنو لوجہ مانا جگہ بنانا ام کان یمکنو جگہ بنانا یعنی ممکن ہونا باقی یاب کا رہنا باسا کا یب سوقو تھوکنا تاخر دعوانہ للحمدللہ